السلام علیکم ورحمۃ اللہ <وبرکاتہ> جی آپ لوگ اللہ جی الحمد الحمدللہ الحمد للہ, الحمد للہ السلام بے ضمیری بےسب ہو مصنف علحلہ رحمان نے آپ کو چار جگہ بتائی ہیں جہاں پر مفول بھی کہ فعل وجوب حضف ہوتا ہے ان میں سے ایک وجوہ وجوبی تھی اور اس کے بعد دو قیاسی آپ کے سامنے آ چکی ہیں نہیں ٹھیک ہے ہاں ایک آپ کے سامنے آئی ہے اور جبکہ دوسری ہم آج پڑھیں گے ایک قیاسی جو تھی وہ صرف اور صرف تحزیر کی تھی کہ وہ هو معمولم معمول تقدیر اتتاقے. وہ کیا تھا اتقے کا معمول ہو تقدیر اے تک یعنی اتل حضوف ہو اور اس کا معمول وہ تقدیر تقدیر کے ساتھ وہ اسم جو ہو وہ معمول بن رہا خیر آج تیسری صورت آپ کو بتاتے ہیں تیسری صورت جو ہے مفول بی کے حضف کی مفول بی کے فیل کے حزف کی وہ ہو وہ کیا ہے عامل ہوں اعلیٰ شریت تفصیر اب یہ کیا چیز ہے تفصیل اس کے لفظی اس کے الفاظ کے اندر ہی اس کی تعریف چھپی ہوئی ہے ما عز میرا عزمرا میرا کا مطلب ہے پوشیدہ مقدر ٹھیک ہے نا جیسے آپ ضمیر کی دو قسمیں پڑھتے ہیں ایک ضمیر مستطر اور ایک زمیر بارش مستطر وہی تو ما ماں ازمیرا حامل وہ اسم کے جس کے عامل کو پوشیدہ کر دیا گیا ہو مقدر کر لیا گیا ہو شریط شریتر شریطہ اور شرط میں کوئی فرق نہیں ہے شریطہ اور شرط ایک ہی چیز ہے شریط اعلیٰ تفسیر, تفسیر کی شرط پر اس طرح کہ دیکھیں وہ پھول کا جو فیل ہوگا اس کو حذف کر دیا جائے گا اور اب جو مفول بہی ہوگا یعنی اسم کلام کے اندر موجود ہوگا اس کے بعد ایک اور فعل ہوگا تو اس کے بعد ایک اور فعل ہوگا جو کیا کرے گا پہلے والے فیل جو مقدر ہے اس کی کیا کرے گا تفسیر کرے گا ٹھیک ہے تو اب ما ماں میرا وہ اعلیٰ شریک تفصیل یہاں پر اس کو حضرت کیوں کرتے اس فیل کو اس لیے کہ ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مفسر اور ایک ہوتے ہیں مفسر مفسر تفسیر کرنے والے کو کہتے ہیں اور مفسر وجہ کے ساتھ یعنی اس میں وفول کا سیغ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی تفسیر کی گئی ہو تو جس فعل کی تفسیر کی جا رہی ہے اس فعل کو حضف کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیوں خاک کلام کے اندر مفسر اور مفسر دونوں کا استعمال لازم نہ آئے اس لیے کہ وفول بھی کے بعد ہم نے ایک اور فعل لے آئے ہیں جو کہ پہلے والے فعل کی تفسیر کر رہا ہے اب پہلے والے فعل وہ بھی ہم ذکر اگر دوبارہ کر دیں تو پھر مفسر اور مفسر کا استعمال لہٰذا پہلے والے فعل کو حضرت کر دیا اور بعد والا جو فعل جو تفسیر کر رہا ہے اس کو کیا کر دیا کلام کے اندر ذکر کر دیا ٹھیک ہے جی تو تفسیر تفصیل ہو اعلی شریعت تفسیر کہ وہ اسم یعنی وہ محفول جس کے عامل کو یعنی فعل کو حامل فعل اس کو مقدر مان لیا گیا اعلیٰ شریف تفسیر, تفسیر کی شرف پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سا فعل ہے عامل شریعت تفسیر کیا چیز ہے کہتے ہیں ہر وہ اسم ہے کہ جس کے بعد فعل یا شبہ فعل موجود ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے اندر عمل نہ کر رہے ہوں بلکہ کس میں عمل کر رہے ہیں اس اسم کے اس اسم کی ضمیر میں یا اس اسم کے متعلق میں عمل کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ان سے وہ کیا کر رہے ہوں تیراض کر رہے ہوں مثال کے طور پر کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کا جو اصل فعل ہے وہ کیا ہے حزف کی یہ کیا ہوا کہ زرب تو ہوئی دن ضرب تو لیکن اب یہاں کیا, کیا دیا ہے کہ جو بعد والا فعل ہے وہ مقدر فعل جو فعل محروف ہے اس کی تفسیر بھی کر رہا ہے اور اس اسم سے جو کہ زئی ہے اس کے بعد جو فعل ذکر ہے زرب تو ہو وہ اس اسم میں عمل نہیں کر رہا اس زیدن میں عمل نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو عمل کر رہا ہے زرب ہو وہ اس زیدن یعنی اسم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے وہ کیا ہے زرب تو ہو وہ یعنی کس کو مارا زید کو مارا اب اس میں اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ فیل اسم میں بھی عمل نہیں کر رہا اور اس اسم کا عمل پھر کہاں گیا تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے مقدر ہے اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم کے بعد یہ جو مفول بھی ہوتا ہے اس کے بعد کبھی کبھی فیل ہوتا ہے اور کبھی کبھی کبھی شیبا فیل ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ٹھیک ہے جی میرا معام علائے شریف تفصیل خلاصہ یہ ہے اس کا کہ مفعول ہی کے فعل کو حضرت کر دیا جاتا ہے کہ اس اسم کے بعد یعنی اس مفعول پی کے بعد ایک ایسا فعل یا شبہ فعل ذکر کیا جاتا ہے جو فیل مقدر کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے بس اس کے فعل کو کیوں حذف کرتے ہیں اس لیے حذف کرتے تاکہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم نہ آئے ورنہ ادھر لمبی لمبی تقریریں لکھائی جاتی ہیں لیکن آپ لوگ نقش کتاب کو سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے جی اچھا ملو اعلیٰ شریت تفصیل تیسری صورت جو کیا ہے قیاسی وجوبی کی ہے مفول بھی فعل کے حضف کی ماں اس میں رہا ملو وہ تیسری صورت وہ ہے کہ اس میں رہا ملو کہ قسم کے عامل کو مقدر مان لیا گیا ہو اعلی شریت کی تفسیر کی شرط پر کل میں یعنی شریف تفسیر اب یہ قسم کا نام ہے ٹھیک ہے جی اب اس ایک اسم کا نام رکھ دیا گیا ہے ما عزمر شریت پورا وہ وحکل وہ ہر وہ اسم ہے کون سا ہر وہ اسم ہے یعنی ما عزمر حامل والا شریت کی تفصیل یہ کیا چیزیں کہتے ہیں وہ وحکل ہر وہ اسم ہے باد کے بعد فیل یشہ فعل ہو الفعل عن اس الاسم اشتخلا یشتغل اس کے معنی ویسے مشغول ہونے کے ہوتے ہیں لیکن جب اس قلعہ تو اس کے معنی ہوتے اعراض, اعراض کرنے کے. عن تخیل جس کے فصلے میں یشتغل مطلب و الفعل یعنی اس اسم کے بعد والا فیل یا شبہ فیل جو ہے وہ کیا کر رہا ہواض کر رہا ہو اس میں اس اسم سے جو کہ اس فیل یا شبہ فیل سے پہلے ہوگا بے زمیر ہی او متعلق اس میں اس کی بے ضمیر ہی اور متعلق اس کی ضمیر میں یعنی اس اسم کی ضمیر میں جو اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے ضمیری کے نیچے لکھا ہوا بے سب حمل ہی فی ضمیری ہی اور بے متعلق ٹھیک ہے جی اس کے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے بےحی اس طور پر لتا علیہ ہے اس فعل یا شبہ فعل کو اس اسم پر مسلط کیا جائے ہوا اس فعل کو مناسب یا اس کے مناسب فعل کو یا مترادف کو ہو وہ فعل یہ شبہ فعل یہ اس کا مناسب نہ اس اب یہ ساری کی ساری مثال یہاں پر فٹ ہوگی کہتے ہیں اس میں فَإنَّا زیدن محضوف ایک فعل محضوف کی وجہ سے جو کیا ہے پوشیدہ ہے, وہو اور وہ کیا ہے, ہے جس کی تفصیل کر رہا ہے فعل مذکور اس زیدن کے بعد لکھا ہوا ہے وہ زرب ٹو اور وہ کیا ہے فعل ہے ایک اسم کے بعد ٹھیک ہے دوبارہ گا ایک فعل ایک اسم ہوگا اسم کے بعد فعل ذکر کیا جائے گا اور وہ فعل پہلے والے مقدس جو محضوب فعل ہے اس کی کیا کر رہا ہوگا تفسیر کر رہا ہوگا اور پھر جو اس اسم کے بعد والا فیل ہے وہ اس اسم میں عمل تو نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ وہ اس کے اس کی ضمیر اس اسم کی ضمیر میں اس اسم کے متعلق میں عمل کر رہا ہوگا لیکن وہ اس طور پر عمل کر رہا ہوگا کہ اگر آپ اس کی ضمیر سے اس کو الگ کر دیں اس کے متعلق میں اس کو نہ دیں بلکہ اسی اسم پر اگر لا کر مسلط کر دیں تو وہ اس کو کیا کرے نصب دے یعنی وہ اس کی فیت میں ہو کہ وہ اس کو نصب دے سکے اب دیکھو ضربت ہو ہے اگر ہم یہاں پر ہو ضمیر کو ہٹا دیتے ہیں صرف تو کو رکھ دیتے ہیں اور تو کو اٹھا کر زیدن سے پہرے رکھ دیں تو یہ تو زیدن کو کیا کرے گا نصب دے گا اور یہی چیز چیزیں حامل ہو اللہ شریت تفصیر آج ہے دوبارہ دیکھ لیں ترجمہ جسری صورت ماں اُرا عامل الا شریت تفصیل کی صورت ہے اب میں نے ویسے لذیذ عامل کو کیا مقدر مان لیا گیا ہو اللہ شریت تفصیل تفسیر کی شرط پر لو اسمن اب ما اُس میرا عامل اللہ شریت تفصیل کیا ہے کلو اسمن وہ ہر وہ اسم ہے یا باد جس کے بعد فیل ہو اور شب ہو شب اب ہو ٹھیک ہے نا اس میں فائل وغیرہ ہو یش تعلق وہ جو بعد میں یعنی اس اسم کے بعد جو فعل ہے وہ فعل یشترو ایراز کر رہا ہو, فیل ہو وہ فیل اس, اس اسم سے یعنی کس اسم سے جو جس کا عامل مقدر ہے بےضمیری ہی اور متعلق اس اسم کی ضمیر میں یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے بے ہو لیکن وہ اس حیثیت سے ایرا کر رہا ہو کہ لو علیہ اس فعل یا شیب فعل کو اگر مسلط کیا جائے حالی یہ کس پر اسم پر فعل کو او مناسب کے مناسب فعل کو یعنی اس کا مترادف کوئی بھی آپ لے آئے تو لب وہ ہے اس اسم کو دے سب زیدن نہ جیسے کہ زید کو مارا پہن نہ زیدن اب یہاں پر فعل محسوف مزمرن یہاں پر زید منصوب ہے فعل محسوف مقدر کی وجہ سے وہ ہوب تو اور وہ کیا ہے ضرب تو فیل یہاں پر مقدر ہے اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں پر مقدر مقدرت کیوں کیونکہ اسم یعنی زید کے بعد ایک جو فیل ہے وہ اس کی تفصیل کر رہا ہے اور وہ کیا ہے زرب تو ہوا فرو کثیرت اس باب میں بہت زیادہ فروحات ہیں وہ کیسے یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ جو اسم ہو اس کے بعد فعل فعل زیدن ہم نے یہاں پر اس کو منسوخ پڑا اور یہ کہ منصوب مختار یعنی مختار یہی ہے کہ اس کو منسوب پڑھا جائے اور پھر ایک اور بھی اس میں قول ہے کہ وہ کیا ہے برفو اس کو پڑھا جائے ٹھیک ہے جی برف اور اسی طرح اس کے اندر اور بھی کئی ساری روایتیں ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ متبلات کے اندر آپ پڑھیں گے لمبی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے یہاں پر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے میرا عامل ہوا شریک تفریح کا کہ ایک اسم ہو اسم کے بعد یعنی ایک فعل یا شبہ ذکر کیا جائے اور اس کے بعد والا فیل یا شبہ کسی اس اسم کی ضمیر میں اس اسم کے متعلق میں عمل کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ میں وہ فعل یا شبہ فعل اس مقدر فعل کی تفسیر بھی کر رہا ہو اے اے ما ہوا مل والا شریت تفصیل یہاں پر مفول بھی کا فعل کیوں حضف ہوتا ہے تاکہ مفسر اور مفسر کا استعمال لازم نہ آئے عبارت کو پھر سے وهو لیں девятьсот tuwali há ba